کسی سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے اوپر کسی ہو کا سایہ ہے جبکہ روح واپس میں نہیں آ سکتی ہے روز روزگار سے عقیدہ ہے اسلامی یہ ہے کہ جو ہے رہتی ہیں اور دنیا میں نہیں یہ سکتی ہندو اسلامی عقیدہ ہے اور اگر کوئی سگری سر عقیدہ رہتا ہے تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہمارا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے ہے کہ ہر شخص کے ساتھ حمزان رہ جاتی جو اس کا قرین ہے اس کا ساتھی ہے جب وہ مر جاتا ہے اللہ کے لوگوں سے جب تک اس کو موت میں جب تک اللہ نہ جائے گا اس کے حمزات کو بھی موت آئے گی اللہ نے قرآن کرنا ہے اللہ نقصان ہے تو اس کو حمزادی جب اللہ کا وہ حمزاد کیا کرتا ہے لوگوں کے دشا میں داخل ہو جاتا ہے وہ برا محدود تھا بہت سارے جیسا ایک تو اس کے جن تھا وہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر تھا تو وہ اس کا حمزاد کیوں اس کا نام رنجیت تھا حالانکہ جب میں سے بات کرتا تھا وہ لڑکی کی آواز میں بات کرتا تھا اور تقریباً اس کے گھر والے جو ہے اس کو آٹھ نو مہین سینٹر میں ہی گئے تھے لیکن علاج نہیں وہ کافی اللہ کی کر جو لوگوں کے ہوتے ہیں اللہ جی پڑھنا چاہتا ہوں سے تو اگر وہ ہمزاد اگر بارہوں پر پڑھیں گے تو اس سے بھی کافی وسطوں پر اضافہ ہوگا سوال ہوتا ہے محمد اسی پہلے سوال ہوتا ہے کہ سانپوں کا نام میں دیکھنا سانپ ہو رہا ہم بال ہے ایک को یہ کہاں کو دیکھنا اپنے بھی ہے को کو دیکھنا جیم کو دیکھنا بھی ہے اور سانپ کو دیکھنا اس جادو کو دیکھنے کے نام ہے جو اس شخص کے بارے میں گیلا لگا کر کے رکھتے ہیں یہ تین تعبیر بڑھتی ہے سانپوں کی کسی بہن نے سوال کیا دیکھ رہے پریشانی میں وہ کر نہیں پائے ہیں وہ چیز ہے جو بیچ میں تو ایسے دعا کریں وہ تاجر دھوا کرے چل سے تو قرآن کی قسط سے آتا ہے سورج کام سوریہ جو ہے سورج کیمپ جو ہے پچاسی 85 ہے گالی بن کو اور اس کے بارے میں حدیث اور اس کو ضرور پڑھیے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اور جو معاملہ شام کے ہسپان بھی کرے کے پتے سے اکیس بیری کے پتے ہیں پیر کے پتے دھو گئے اور اس کو پانی میں اچھا ابال لے اس کے اندر ایک فوٹ نمک ڈالے اور وہی نمک میں نے اس سے پہلے بتایا تھا سات دروڑ سات سولی باتیا کورسی سات چار اور سات در اس کو اپنے منہ کے قریب اگر اس پر دم کرے انشاءاللہ شاء سات دن یا اس کے بعد گیارہ دن یا اس کے بعد ایک ماسک چلا جائے گا منگ میں ڈر جانا پہاڑ سے گر رہے ہیں اور پہنچ سے گر رہے ہیں جیل ان کے اندر حل کر چکا ہے وہ جی ہے ان جو ان کی شکل لے ہو رہے ہیں تو وہ اپنی نار کو لے جا رہا ہے اور میری دیر گھٹے گسل جاری رہے صبح شام اور آئے نے نظر کے معاملے میں سوال کیا ہے لیکن میں موضوع نہیں تھا اور پھر میں کہو یہ کہوں گا کہ موضوع پر سوال کرے کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے اس کو میں گا جن کا لگ موضوع ہوتا ہے نظر بد کا الگ ہے حسد کا الگ ہے دیکھیں نظر بد کے بارے میں اللہ کے حق ہے نظر بد جو ہے نظر لگنا وہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ موت میری صحیح روایت ہے کہ میری امت میں تقدیر کی وجہ سے زیادہ لوگ نظر بند سے مارے گئے اللہ نے کہ نظر بند کے وجہ سے لوگ جو ہے کبر میں پہنچ جاتے ہیں پکانا پڑتا ہے نظر پت کا لگنا آتا ہے اس کی دلیل چورے پلک کے اندر یہ کولک میں والے نا غلطی سے کڈنی میں جاگو ہو گیا ہے دیکھیے اگر اس کے سارے से اپنے کھادوں کا آنا یا بار بار کڈنی کا اسٹون وہاں سے نکال لینے کے باوجود اگر آدمی پرہیز کرتا اس کے باوجود کڈنی وہاں بنتی ہے تو وہاں صبح شام کے اندر بیری کی بدل کو کسی اچھے مول کے بعد جو مار بیس میں علاج کر کے علاج کرنا شادی میں رکاوٹ کے لیے اخکار یہی ہے کہ صبح کی ہم نے سب سے بڑا ہمارا وہ استخارا تھا حضرت اللہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کس اس طرح یاد کرا دے مانو کی جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہو اور ہمیں بار بار یاد کرا دیا اللہ کا سنا ہے کہ تم دنیا اور آسان کا یا بھلائی کا کوئی بھی کام کرنا چاہو تو تو دعا کر کے اللہ سے دعا کرو جو دعا ایسے مشکل مل جائے اور اپنی حالت کو مانگو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کا پھر بھی آگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اور کرتے چلے جائے اس حدیث کے اندر کوئی قید نہیں ہے چالیس یا ایک چیز اس کو نہیں ہو رہا اگر تب تھی اللہ کی طرف سے رضا منگی اگر وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے رضا منگی اس کا صبح شام کی رفتار کرے اور میری کے بچے سے ایک سوال کے جواب جب کمپلیٹ ہو جائے گا سوال کرے وہ سوال نام مکمل صاحب آپ نے اپنی تقریب کے دوران سے کر رہی ہے تو میں جواب موسم سے کریں گے تو بہتر ہے میں آگے سوال ہوگا ان شاء اللہ یہ موسم سے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سوال دینے سے میں شیئر نہ میں چڑیا ہونے کے علاوہ جو ہے کاریا بھی رہ چکا ہوں ایک دن کا کاریال ایک دن کامری جو ہیں اس وقت ممبئی کے اندر محمد کرے مومن پورا کال تو آپ نے کافی کتابیں دیکھی تھی کاریاں وہاں سینٹر سے ملی تھی آگے کے بعد اور دوست اس ساتھ میں تھے تو انہوں نے سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لیا اور اس سے ایک ہفتہ میں نے جماعت کو میں نے چھوڑا تھا شکیل بھائی کیا کہ جمالے جی جمالیہ اسلامک کی آفس ہے کالا بھائی موبائل پر ہمیں پڑھے بھائی نظر تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا اٹھتا بیٹھتا درسوں میں اکتا اسلام ساتھ میں درسے وغیرہ وغیرہ کہ میں نے کی دلیل یہ ہے کہ مولانا مودودی کی اس کو پڑھیے چار دنوں میں ہے اس کی جلد سفا نمبر 643 کے اندر ہم لوگ یہ لکھتے کہ درجار جو ہے وہ قصہ کہانی ایک افسانہ ہے قسطہ کہانی اور دلیل کیا دیکھتے دلیل یہ دیکھتے ہیں کہ آج سائنس جو بڑی ترقی کر چکی ہے تو سیٹلائٹ میں ذریعے سے ہم دنیا کا گونا گونا دیکھ سکتے ہیں تو اگر درجار اس دنیا میں موجود ہوتا ہے جیسے کہ حدیث بہتی اور متوازن حدیث ہو اس کا انکار نہیں کرتے اگر وہ حدیث یہ کہتی ہیں نو عبداللہ کیوں نہیں نظر آتا اسی لیے میں انکار کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کا بھی زبردست آپ مطالعہ کریے اور افسوس کی بات ہے کہ ان دوران میں جو ہمینی تھا اس نے اس کتاب کو بڑے اوارڈ جو بھی جانتے آپ چونکہ چور لکھا نو عبد اللہ آپو رحم مزودی نے عثمان غریب نظیروں کو چھوڑ لیا ہے کہ وہ مالیمن کے اندر رہی اپنے گھر والوں کو بڑھتے رہے اور میں چاہتا ہوں وہ سوال نامکمل تھا کہ نظر بند کیسے لگتا ہے اور اس کا علاج کیسے کرا جائے ہمارے معاشرہ میں وہ رکشا وغیرہ کیسے لگتا ہوں لیکن نظر بند کا لڑنا ہے سب سے پہلے تو اگر کوئی شخص چیز کو ملتا ہے اور اس کو پسند کو تو اللہ کا فکر کرے ورنہ شہدان اس کو چھاپ کے ہوتا اللہ باشاء اللہ ہے ماشاء اللہ اور اور اللہ اور اس کا سب سے آسان ہے اللہ کا تو سواری حفیظ ہے صحیح حفیظ ہے کہ نظریں بچوں کو جادو سے بھی زیادہ اثر اور حقیقت میں کیونکہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیں جادو سے بھی زیادہ تو اس کا جتنا مشکل اللہ نے اس کا اثرات بتایا اتنا ہی آسان اس کے علاج کرنا ہے صرف غسل کرنا ہے اور غسل کا طریقہ جو محتاط کے اندر ہے ایک صحابی نے جب ایک صحابی کو دیکھا جو غسل کرنے تھے اور تعریف کر دی جس میں شامل نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلائے کر کے نسل لگی تھی اور غسل کا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ شرمدار جو پانی نے ڈالا کھڑے برتن میں بغل کو غسل کیا تو اسی طریقے سے اگر آپ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے نظر لگتے اب اس کے دو طریقے ایک تو اس کے جو آسان ظاہر ہو گئے چہرہ پیڑا پڑے گا آپ کو بخار آئے گا اترے گا چڑھے گا دوا لے رہے ہیں ڈاکٹریا اپنے بلڈ کر سمجھے نظریں بڑے تو اس کے لیے کیا کریں وہی تو میں نے بتایا ہے نا اس کو پانی پر دم کرے اور ختم ہو جاتا ہے جی جاتی ہے اور پانی جو میں سات بار دم بتایا اس کو کیا کرے گا اپنے دونوں ہاتھ کو ایک بالٹی پانی ہے بکیٹ پانی میں اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اندر ڈوبایا اور دم میں نے بنایا ساتھ ساتھ پڑھ لکھے دم نہ گئے چونکہ تابین سے ہاتھ پانی کے اندر رکھ کے پڑنا بھی دم سے یعنی وہ بھی دم ہو جاتا ہے پھر جی اس کو اپنی دکان پہ یا گاڑیوں پر جہاں آپ کو پیسہ محسوس ہوتا ہے تو وہاں ختم ہو جائے تو سات دن اکیس دن یا تین دن और انشاء اللہ موقع جاتا رہے گا اور اون کا استعمال کرے اور خوشبو کا کیونکہ اس کے بارے میں صحیح لائی اس کو کھس تک پہنچانے میں صحابہ کا عمل بھی اور خوشبو کا استعمال کرے کیونکہ خوشبو سے اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی یہ پیٹ سے بہانے کا جو ہونا اگر آپ کو معلوم ہے ان کی نظر لگی تو ورنہ سارے اوپر سے پہلے کر سکتے نہانے کے بعد ڈاکٹر بتا رہے سب چیز ٹھیک ہے کوئی پرابلم دو دوستی ہوتا ہے میں کافی کھدا ہوا اور بہت تکلیف تین سال سے سے تین سے دکھایا ڈاکٹر یہ بول کہ جو ہے وہ روحانی کا ان شاء انشاءاللہ گلی کے پتے غذل کرنے کو ان شاء انشاءاللہ اور جو ہے سوڑا کے صبح شام کے ان شاء وہ ظاہر ہو جائے گا اللہ مانے بہت سارے لوگ زیادہ ہے اور اس لیے ہوتا ہے کہ ایک روایت جو ہے سیل سیل سیل سیل صحیح شیخ اربانی رحمۃ اللہ نے سلسلے سیاح دلائی ہے کہ ایک تعمین تھے تعمین کے دور کے بات جو ہے باسی خلافت ہے تو مہندی نام کے خلیفہ تھے ان کے دور میں ایک شخص آیا جو چھپی باتوں کو بتانے کا دعویٰ کرتا تھا کہ اگر وہ بولتے تھے کہ آپ کی جیب میں اتنے اچرفیاں ہیں اتنے سونے کے تو اس اتنے نکلتے تھے وہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ وہ ایسا سا دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت خالے میں ان کی جگہ پر اس کو بلایا گیا انہوں نے کہا کیا ان کے جیل میں کچھ سکے تھے جن کو انہوں نے گنا نہیں تھا جن کی گنتی ان کو خود کو نہیں مانتے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جیب میں ڈالا اور ان سکوں کو بند کر کے اس سے پوچھا کہ آپ بتا میں نے یہ ہاتھ میں کتنے سکے کتنے سکے نہیں بتا پائے تو اس سے مطلب یہ چیلنج ملتی ہے کہ تمہارا ہمزاد بھی وہی چیزیں جانتا ہے کہ تم جانتے ہو اور اسی خبر جانور اپنے جن سے تمہارے ہمزاد سے کانٹیکٹ کر کے <متصف> بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر میں جیرو جی جائے nice. یا دادو وغیرہ کاٹا آ جائے है. تو اس کا پہلا معاملہ کیا ہونا چاہیے پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ اگر وہ توحید والا نہیں ہے توحید پر اگر وہ توحید والا ہے اور اس کے گھر میں کچھ ایسے کام ہو رہے جو غیر شریف جیسے کہ ٹی وی ہے میوزک سسٹم ہے بے حیائی ہے بے پڑ گئی اس سے ہے کہ دیوار بہت ہے اس سے بچو یعنی شیطان ہر چیز پر اپنے آپ کو غلبہ اثر کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کو ذرا بھی اگر موقع دیں گے کی؟ کیونکہ ربی کہیں بنواتے کہ وہ تمہاری رت میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے تو اس کو ذرا بھی موقع نہ دیں کل تک اگر آپ اتنی سی بھی شکیت چھوڑ رہے تھے پانچ تو اس کا عمل کرنے کی کوشش کرے نماز کی پابندی کر سولہ وغیرہ رہی گئی تھی میں اپنے بتا دوں کہ فلک اور ناچ کے بارے میں ایک صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک اور ناچ نادیل ہو تو اس کے بعد آپ نے ساری سال کو بند کر دیا اور آپ سے پلک اور ناچ پڑھتے رہے ولہ میں آپ کو بتاؤں میں جب فلک کو پڑھنے دیتا ہوں تو جی میرے پاس ہوتے ہوئے آتی ہے کہ شیخری ناس نے میرا بچے مر گئے میرا باپ مر گیا پہلے ہی بولا تھا ٹکر نہیں سکتا شری ناچ نے میرا سفیا ناج کر دیا فلک اور ناچ جو ہے وہ اتنی ہی تیری اور یہ ہوتی پوری گایا ہے اس کو ساتھ میں پڑھا جائے جلد میں پڑھیں ان شاء اسی لیے اللہ کے نبی سمجھ اپنے اختار میں چیز بتائی ہے اس کا رحمت کر کے صحیح روایت ہے کہ جو شخص فضر کی نماز کے بعد تین مرتبہ تینوں کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے شام تک جیت جا رہو نظر بد کے لیے کافی ہے اور جو شخص سسر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے وہ دوسرے دن صبح تک بھول جائے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے کہ جب آپ رات کو سوتے تو آپ تین بار کے دم کر دیتے اور عائشہ بھی یہی پاتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے آپ ایسا نہ کر سکتے تو میں آپ کے ہاتھ پہ دم کرتی اور اس کو تک جاتا امید آپ پھیلتی جا پہنچ جاتا محمد مطلب ہے حقیقت دیکھتے ہیں یہ کہ مانتے آ رہا یہ جان دیے اللہ تعالیٰ کا حوالے کر دیا سامنے بھی دیکھا کہ بہت نمبر چورے ہے اس کو پکڑے گی گاڑ کیے ہیں سامنے اپنے سامنے پھانسی فاصلہ سب آپ کے انچار کرتے ہوئے مطلب موت نہیں ہے سب سے بڑا تو اوپر والا پہچان میں دوبارہ آئے مارک پڑے مارک پڑیں گے تھوڑا سا آپ لمبا سولہ نکال تھوڑا سا دیکھا میں نے سوال کیا سوال جو ہے تھوڑا بہت کے بارے میں جو بتا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے قوت دیا ہے اور اللہ کے جو ہے قوت الگ آپ کا ہم سب کا خاتمہ ایمانڈ اللہ کا باہر اللہ کا اللہ کا کو کم کر دیتی ختم کر دیا جاتا اور جتنے مسلمان بھائی جین جادو نظر مشکل آ جاتا صحیح اور صحیح کرنے والی